سیدنا ابو ذر ذرغفائی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ کسی پر ظلم کرو اور میں نے اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ضرور ہدایت دوں گا میرے بندو تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس کی جسے میں کھانا دوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں, میں سے ہر ایک ننگا ہے سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو میں تمہارے گناہ معاف کرنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میرے بندو تم مجھے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ فائدہ پہنچا سکتے ہو میرے بندو تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب نیک ترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں بالکل اضافہ نہ ہوگا میرے بندو اگر تم میں سے اگلے پچھلے انسان اور جن بدترین بن جائیں تو اس سے میری حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے तुम्हारे اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان اور جن تمام کے تمام کھلے میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے एक اور میں ہر ایک کو اس کے तो کے مطابق دیتا جاؤں تو اس سے میرے خزانوں میں بس اتنی سی کمی آتی ہے جتنی سمندر میں سوئی आती کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے میرے بندو, میں تمہارے اعمال کو محفوظ کر رہا ہوں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا پس جو شخص اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ تعالی کی حمد کرے اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ صرف اپنے آپ ہی کو ملامت کرے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو حدیث قدسی اہل علم کی اصطلاح میں حدیث قدسی وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہوئے روایت کری ایسی حدیث کے معن و مفہوم بقول اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن کریم اور حدیث قدسی میں متعدد وجوہ سے فرق ہے قرآن مجید قرآن مجید حضرت جبرائیل کے توسط سے ہی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جبکہ حدیث قدسی حدیث قدسی کبھی بذریع الہام یا خواب بھی آپ تک پہنچتی رہی دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے لیے ضروری ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ نقل کی گئی ہو جبکہ حدیث قدسی کے لیے تباتر کی شرط نہیں ہے قرآن کریم میں تحدی اور چیلنج پایا جاتا ہے حدیث قدسی میں تحدی اور چیلنج نہیں پایا جاتا قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے جبکہ کہ حدیث قدسی کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی قرآن کریم کے ایک جملے کو آیت اور مجموعہ آیات کو سورت کہا جاتا ہے حدیث قدسی کے کسی جملے کو آیت یا جملوں کو صورت نہیں کہا جاتا قرآن کریم کی تلاوت کرنے پر ایک ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں یہ ثواب حدیث قدسی کی تلاوت و کراد پر نہیں ہے کتب احادیث میں احادیث قدسیہ کی کافی تعداد موجود ہے محدثین نے احادیث قدسیہ کو مستقل کتابوں اور مجموعوں میں بھی جمع کیا ہے ان میں سے ایک مشہور کتاب علامہ عبدالرعف المناوی کی ہے جو التحافات کے نام سے مشہور ہے جس میں ایک سو इस حادث में اس ताला میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے مختلف باتوں کی تلقین فرمائی نمبر ایک حرمت ظلم اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور رحیم ہے اس نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کر لیا ہے قرآن کریم میں اس کا کئی دفعہ ذکر ہوا ہے چنانچہ سورہ نام آیت بارہ میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اس اللہ تعالی نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے اور اسی صورت میں ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے سورہ عام کی آیت نمبر 133 میں اللہ تعالی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اور تمہارا رب لوگوں سے مستغنی اور رحمت والا ہے اسی صورت میں اللہ بر تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے اگر یہ لوگ آپ کی تکزیب کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اللہ تعالیٰ چونکہ ازحد مہربان رحیم و شفیق ہے اسی لیے وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا قیامت کے دن ہر شخص کا نام عمال اس کے سامنے کوئی عمل بھی نہیں چھوڑا سب کو اس میں درج کر لیا ہے یہ لوگ جو کچھ دنیا میں کر چکے وہ سب وہاں موجود پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہ کرے گا اور سوریزال آئے سات اور آٹھ میں ہے يعمل وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا اور سورہ النساء ایت 40 میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے بے شک اللہ تعالی کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اگر کسی کی ایک نیکی بھی ہوئی تو اللہ تعالی اسے بڑھا دے گا اور اپنی طرف سے بے شمار بخوبی واضح ہوا کہ اللہ تعالی ظلم نہیں فرماتا بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو دنیا میں کسی کا کسی پر ظلم کرنا قیامت کے روز اندھیروں کا سبب ہوگا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کیا ہوا ظلم قیامت کو ظلمات یعنی اندھیروں کا سبب ہے آج اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے وہ اس کی آخرت کو اندھیروں میں ڈبو دے گا یعنی جہنم کا سبب بنے گا یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2447 میں ہے اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو میں ہے جو شخص دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے حضرت, ابو رضی اللہ سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ کروا لے قیامت کے دن کسی کے پاس نہ دینار ہوں گے نہ درہم اگر ظالم کے نام اعمال میں نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر وہ لے لیے جائیں گے اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 2449 حضرت ابو سو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ نے کہا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نماز روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ جیسی نیکیاں کر کے قیامت کے دن آئے گا تو ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں پر زیادتیاں بھی کی ہوں گی کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر الزام لگایا ہوگا کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا تو ان تمام مظلوموں کو باری باری اس کی نیکیاں ظلم کے بدلے دے دی جائیں گی اگر حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کے حسنات یعنی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوموں کے گناہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے اور پھر یہ ان تمام گناہوں کے سبب جہنم میں ڈال دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 2581 دینی پانچ بھائیوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کئی بار ہم نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں بعض نام نہاد نگوکاروں کے ظلم کے سبب بڑا نمازی بنتا تھا بڑی پردے والی بنتی تھی اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا یہ دین ہے اس کا میرے بھائی دین تو آپ کا بھی ہے وہی لیکن اس کے گناہوں کے سبب آپ اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہیں اس کے گناہوں کا عذاب اسے قیامت کے دن ضرور ملے گا دنیا ہی بہت سارے مسائل میں وہ گرفتار ہوگا اور آپ کو اپنی نیکیاں قیامت کے دن دے جائے گا اللہ سے اچھی امید رکھی کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہے یہ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ دیکھیں یہ بندہ ایسی صورت میں میرے ساتھ کیا کرتا ہے میرے احکام میرے قوانین کو بجا لاتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے ہدایت اس حدیث میں دوسری بات یہ بیان فرمائی گئی کہ میرے بندوں تم سب گمراہ ہو صرف وہ لوگ ہدایت پر ہیں جنہیں میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت طلب کیا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا میں تمہیں ہدایت دوں گا گویا ہدایت و رہنمائی کا مالک و مختار بھی اللہ ہے اسی سے ہدایت طلب کرنی چاہیے اسی لیے بندوں کو نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کی تلقین کی گئی ہے اے دیرات المستقیم یا اللہ ہمیں سرات مستقیم کی رہنمائی فرما سورت الفاتحہ آئے 6 انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی ہی ہدایت سرفراز فرماتا ہے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب نوح، داؤد سلیمان ایوب یوسف موسا ہارون زکری یحییٰ، عیسیٰ الیاس یسا اور لط علیہ السلام کے اسماع گرامی ذکر کر کے اللہ تعالی نے فرمایا جیسا کہ سورہ آیت ستانوے میں ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور وہ جسے گمراہ کرے تم اس کے لیے اللہ تعالی کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہ پاؤ گے آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے اور وہی ہدایت والوں کو بہتر جانتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دے دے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے سورہ تینتالیس میں آیت نمبر میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس اسلام کی ہدایت دی وہ اگر ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے تھے ہدایت مل جانے کے بعد یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھے اور اس سے محروم نہ کر دے بنا اے ہمارے باد تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اب ہمارے دلوں کو اس سے نہ موڑ دینا کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ جسے چاہے ہدایت کی توفیق دیتا ہے اس لیے اس حدیث میں فرمایا میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جنہیں میں ہدایت دوں تم سب مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا اب جو خود اپنے رب سے ہدایت نہ مانتے برائیوں میں لگا رہے آخر اسے ہدایت کیوں کر مل سکتی ہے وہ تمام برائیوں کے پیچھے لگا رہتا ہے اسی کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اسی کے مختلف طریقوں سے برائیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے پھر اللہ پر الزام دھرتا ہے کہ اس کی تبدیل میں ہی ہدایت نہیں تھی افسوس سد افسوس رزق اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندو تم بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا دوں تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا اس حصے میں رزق و روزی کے متعلق فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس لیے رزق اور روزی کی درخواست اللہ سے کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام الرزاق بھی ہے یعنی بہت زیادہ رزق دینے والا روح زمین پر جس قدر مخلوقات موجود ہیں ان سب کا راز اور روزی رسان صرف اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ سورہ سورق آئے 6 میں ہے زمین پر جو بھی جاندار ہے اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے اسی طرح سورہ روم آئے چالیس میں ہے اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہیں رزق دیا پھر تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا کیا تمہارا کوئی شریک ایسے کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پاک اور بلند ہے جنہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں اور سورہ فاتر آئے تین میں ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم کہاں بھٹک رہے ہو چونکہ رزاق صرف اللہ تعالی ہے اس لیے حدیث کے اس حصے میں فرمایا تم سب بھوکے ہو تمہیں رزق اور کھانے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے رزق اسی کو ملتا ہے جسے میں دوں گا. لہذا مجھ سے رزق طلب کرو میں تمہیں دوں گا لیکن افسوس نام اپنے رب کا لیتے ہیں جب بہت پریشان ہو جائے تو اوپر نظریں جاتی ہے لیکن جب تھوڑی آسودگی ہو تھوڑی پریشانی آ جائے تو انسان نہ جانے کن کن لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے جائے کہ انسان اپنی ہر تکلیف کے لیے سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتا لباس آگے فرمایا کہ تم سب ننگے ہو تمہیں لباس اور کپڑوں کی ضرورت رہتی ہے لباس بھی میں دیتا ہوں مجھ سے لباس مانگو تمہیں پہننے کو دوں گا لباس انسان کی زینت اور سطح ڈھانپنے کا ذریعہ ہے جیسا کہ سورہ آراف آئے 26 میں اللہ تبارا نے جو تمہارے کام دیتا ہے اور اس لباس سے تقوی کا لباس بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے لیکن اکثر لوگ آج اس لباس کو بے حیائی کے لیے استعمال کرتے بہت سے لوگ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق لباس تو پہنتے ہیں لیکن اس لباس میں تقوا نہیں ہوتی اللہ کا ڈر نہیں ہوتا حیا نہیں ہوتی وہ اس لباس کو پہن کر ہر وہ کام کرتے ہیں سے اللہ نے روکا ہے ہے ایسے لباس کا کیا مطلب ہے؟ اسی لیے اللہ تبارتال نے اس اسایت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اس لباس سے تقوا کا لباس بہت بہتر ہے یعنی جو بھی لباس آپ پہن رہے ہیں اس میں تقوا کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے سطر کے ساتھ پردے کے ساتھ ساتھ تقوا ضروری ہے جو اس کے لزومات ہیں جس لیے وہ نقاب جس لیے وہ لباس پہنا گیا ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے حضرت ابو سعید خدی رضی اللہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو یہ دعا فرماتے الحمد کسو وخیر ما سن یا اللہ تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں تو نے مجھے یہ لباس مہیا کیا میں جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو سڑسٹھ معذی اللہ عنہ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑھے اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے میری کسی محنت اور قوت کے بغیر مجھے یہ لباس عطا فرمایا سنن نبی داود حدیث نمبر 4023 جامع ترمیزی حدیث نمبر 3485 تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا میرے بندو تم سب کو لباس کی ضرورت رہتی ہے تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا استغفار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو میں ہی تمہارے گناہ بخشنے والا ہوں تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا استغفار کی بڑی فضیلت ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل اور پریشانی سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق قطع فرماتا ہے جس کا اسے رحم و گمان بھی نہیں ہوتا استغفار کی اسی فضیلت کی وجہ سے آزر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں سو سے زیادہ مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے دلوں پر اللہ تعالی کی یاد سے غفلت کا زنگ چڑھ جاتا ہے اس کا علاج بھی اللہ تعالی کی یاد اور استغفار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے میرے دل پر زنگ آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں سو بار استغفار کرتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو چونتیس ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوالیس انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے جب تک مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا تھا اے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم جب تک ان لوگوں کے اجسام میں ان کی ارواہ رہیں گی میں تب تک انہیں گمراہ کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے عزت و جلال اور علو مکان کی قسم یہ بندے جب تک استغفار کرتے رہیں گے میں بھی انہیں معاف کرتا رہوں گا مسد احمد جلد تین صفا انتیس اکتالیس البشکات للالبانی البانی جلد دو صفا سات سو چوبیس اگر انسان شرک کا ارتکاب نہ کرے تو خار ہوئے زمین کے برابر گناہ کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم تو جب تک مجھے پکارتا اور میری رحمت کا امیدوار رہتا ہے تیرے عمال کیسے ہی ہوں میں تجھے بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کر کے معافی کا طلبگار ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں اے ابن آدم اگر زمین کے برابر گناہ کر کے آئے اور شرک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مؤفرت سے تجھے نوازوں گا جامع تین حدیث نمبر 3540 کلمہ استغفار جو شخص یہ کلمہ پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے خواہ میدان جہاد سے فرار ہی کیوں نہ ہوا ہو وہ کلمہ یہ ہے استغفر اللہ اللذی لا الہ الا ہوا الحی سنن ابی داود حدیث نمبر 1517 جامع ترمیزی حدیث نمبر 3577 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں پڑھا کرتے تھے سنن ابی داود حدیث نمبر 1516 سو جامع ترمیزی حدیث نمبر 3434 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3814 حضرس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ فوت ہو گیا تو وہ جنتی ہے اسی طرح جو شخص اسے رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو جنتی ہے وہ کلمات یہ ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خنقتنی وَأَنَ عبدكَ وَأَنَ عَلَى أَحْدِكَ میرا رب ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تھی مجھے پیدا کیا ہے میں تیرا آجز بندہ ہوں اور میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پر اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں میں نے جو خطائیں کی ہیں ان کے وبال سے احسانات کیے ہیں میں ان کا اقراری ہوں اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے یا اللہ مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6306 اس کے بعد اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو تم مجھے نہ نفا پہنچا سکتے ہو نہ نقصان وہ مالک الملک یعنی کائنات کا مالک اور ملک یعنی بادشاہوں کا بادشاہ ہے ساتویں بات اس حدیث میں یہ بیان کی گئی کہ اگر اگلے پچھلے سب لوگ نیک اور صالح ترین بن جائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کے اقتدار و سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا اور نہ اسے کوئی فائدہ پہنچتا ہے انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے آٹھویں بات یہ فرمائی اسی طرح اگر ساری کائنات بدی پر نیک یا بد ہونے سے مکمل طور پر بے پرواہ اور مستغنی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیا سمد اور الغنی اس کے اوساف ہیں نوئی بات اللہ تعالی تعالیٰ نے اس حدیث میں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ہر نعمت کے بے بہا خزانے انسان کے لیے اس کا, اندازہ لگانا اس کا شمار کرنا ناممکن نہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت 109 میں فرمایا قل لو كان البحر مدادا اگر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سارا سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر خشک ہو جائے گا چاہے مدد کے لیے ہم اسی جیسا اور سمندر لے آئیں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی مزید ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا اور سورہ لقمان آیت ستائیس میں فرمایا اگر روئے زمین کے سارے درخت قلم ہوں اور سمندر کا پانی روشنائی ہو اور اس کے علاوہ مزید سات سمندر روشنائی کے ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں یعنی علم و حکمت مکمل نہ ہوں گی اور سورہ ابراہیم آیت چونتیس میں فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احسا یعنی شمار کرنا چاہو تو نہ کر سکو گی اور سورت الحجر رایت کس میں فرمایا ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں صحیحین ابو صحیح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دائیں ہاتھ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے اس کے باوجود اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو اور غور کرو کب سے زمین و آسمان پیدا کیے گئے اس وقت سے اب تک اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی صحیح بخاری حدیث نمبر 4682 صحیح مسلم حدیث نمبر 993 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیش نظر حدیث میں بندوں کو اپنے استغنا اگر ساری کائنات مل کر اپنی اپنی مرضی خواہش اور ضرورتوں کے مطابق مانگتے رہیں اللہ تبار تعالیٰ ہر ایک کو اس کی درخواست کے مطابق عطا کر دے تو میرے خزانوں میں تو اللہ کے خزانوں میں بس اتنی کمی آئے گی جتنی سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں آتی ہے دسویں اور آخری بات اللہ وباک نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیتا ہے بھلائی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور خسارے کی صورت میں خود انسان مورد الزام ٹھہرتا ہے اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی تو اس میں آدمی کا اپنا قصور ہے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اس لیے فرمایا میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں محفوظ کر رہا ہوں میں تمہیں ان اعمال کی پوری پوری جزا دوں گا جو شخص اپنے اعمال کا نتیجہ اچھا چاہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور جسے اچھا نتیجہ نہ ملے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کیونکہ وہ خود ذمہ دار ہے کسی کا قصور نہیں